الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشمعين ومن تبعهم بإحسان إلاء ودين أما بعد وعن جابر نبي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلص ولا منتهد قطع الله الإمام أحمد والأرباع وصحب الترمذي وابن حبان والحديث صحيح حدود کے متعلق چوری وغیرہ کے تعلق سے حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں پچھلے درس میں یہ حدیث ذکر کی گئی تھی کہ ون فورتھ دینار کی چوری میں یا اس سے زیادہ کیس کی قیمت کے سامان کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا تو ربع دینار کتنا ہوتا ہے رب دینار تقریبا ریال کے حساب سے ریال کے حساب سے ایک سو ستر یا اسی گرام ہوتے ہیں اسی ریال ایک سو ستر یا اسی ریال ہوتے ہیں اصل میں ایک دینار جو ہوتا ہے وہ تقریباً چار گرام کا ہوتا ہے اور ایک گرام کی قیمت موجودہ وقت میں ایک سو اسی ریال ایک سو ستر ریال یا اس کے آگے پیچھے ریٹ کے حساب سے ہوتا ہے تو گویا کہ اتنے اتنی قیمت کا سامان چرانے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا آپ جو ہے چھانبین کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ملے کہ ربع دینار جو ہے تین چار ریال کا ہوتا ہے تو تین چار ریال ایک چھوٹی مقدار ہے ایک چھوٹی قیمت ہے صحیح یہی ہے کہ ریال ریال میں ایک سو ایک سو ستر ریال کے مقدار کے برابر اگر کسی نے چیز کی چوری کی تب اس کو یہ سزا دی جائے گی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ خیال کرنے والے پر اور چھین کر کے جھپٹ کر کے سامان لے جانے والے پر اور اسی طرح سے ڈاکہ کے ذریعے سے سامان چھیننے والے پر ہاتھ کا, کا کاٹنا نہیں ہے یعنی ان لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے چاہے ربع دینار سے زیادہ کی قیمت کا سامان وہ لے لے ایک تو خیالت کرنے والا خیانت کرنے والا جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس کسی شخص نے بطور امانت کوئی چیز یا کچھ پیسہ وغیرہ نقدی رکھا اور بعد میں اس نے قیادت کر لی اور کہا کہ آپ نے پیسہ نہیں دیا گواہ پیش کیجئے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال اس کے ذریعے سے وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا دوسرا شخص جس کا ذکر یہاں پر ہے جیسے چھین کر کے سرے عام کوئی چیز چھین کر کے کوئی اٹھا لے جائے چھین لے جائے جیسے بہت سارے علاقوں میں خاص کر کے اپنے ملکوں میں جہاں امن و امان اور سلامتی نہیں ہے دھڑے کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرینوں اور اسی طرح سے بسوں اور گاڑیوں سے یا پیدل چلتی ہوئی عورت کے گلے سے ہار وغیرہ چھین کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں یا کسی کا پرس چھین لیا کسی کا موبائل چھین کر کے بھاگ گئے اس طرح سے واقعات اپنے یہاں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی چھین کر کے جھپٹ کر کے بھاگ, بھاگ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ڈاکہ کے ذریعے سے ڈاکہ زنی کر کے یعنی اللہ مثال کے طور پر ہاں گنگیسٹر جو ہے بہت سارے مل کر کے کسی بینک کو لوٹ لیا کسی کمپنی کو لوٹ لیا یا اسی طرح سے کسی پیٹرول پمپ پر قبضہ کر کے اور پیسہ پیسہ لے لیا تو ایسی صورت میں ان کو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا البتہ اگر اس طرح کے مجرمین پکڑے جاتے ہیں تو دوسری حدیث کی روشنی میں اگر ڈاکو وغیرہ اس طرح کے پکڑے جاتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے حاکم وقت یا حکومت جو ہے قتل کی مقرر کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک آیت کے ذمن میں آ جائیں گے ہاں اور وہ آیت کیا ہے آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما جزا الدین خیربون اللہ رسول فساد قطلو او سلبو او تو قطّیم عارد الحم الخلاف ای الف کے ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب کے کاٹ لیے جائیں یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے تو اس ضمن میں ایسے ڈاکو لوگ آ جائیں گے جو ڈکیتی کرتے پھرتے ہیں اور ڈاکہ زمین کرتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہو چکا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو قتل کا ان کے اوپر یا ایسی طرح سے ہاتھ کاٹے جانے کا حق دیا جا سکتا ہے لیکن اگر کبھی کبھار کی یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ خط میں اس کے اوپر جو ہے ہاتھ کاٹے جانے کا نہیں لاگو کیا جائے گا یہ حدیث صحیح ہے الغاف ابن خدیج ندی اللہ تعالیقال سمیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا الملکور اے اللہ اربا علام محمد رحم اللہ وصحدن ترملی عبر احبان یہ جی حدیث بھی صحیح ہے رافی ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھل کے لے لینے میں اور اسی طرح سے سبزی وغیرہ کے لے لینے سے یہ چوری نہیں شمار ہوگی حل اور جو ہے کثر کہتے ہیں کھجور کی گری یعنی کھجور میں ایک چیز نکلتی ہے جو کھانے میں ایسے ٹیسٹی آتی ہے ذرا میٹھی ہوتی ہے اس کے پیڑ میں ایسے نکلتی ہے گوفا کے ٹائپ سے تو اس کے چرانے کی وجہ سے یا اس کے لے لینے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا لیکن اس معاملے میں تفصیل ہے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کھیتی ہے در, درخت ہے پھل ہے لگے ہوئے ہیں آم کا یا اس طرح کا سرے بازار ایسے مطلب سارے آم ایسے ہے کھیتوں میں یا باغ ہے ایسے کوئی اس کی حد بندی وغیرہ نہیں کی گئی ہے اور آدمی نے دو چار پھل لے کر کے کھا لیے <coughs> یا اسی طرح سے کھجور کی یہ گری جو کہی جاتی ہے اس کو لے کر کے کھا لیا تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے آ, ہاتھ کا کاٹنا نہیں یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں البتہ اگر اگر وہ شخص سے کسی آدمی کے پھل کے باغ میں داخل ہو گیا جبکہ اس کی حفاظت اور آ, حفاظت کی, کی گئی ہے اور حد بندی کی گئی ہے تو ایسی صورت میں ہاں, دیکھا جائے گا کہ اگر کھا پی لیا ہے تو اس کو بہرحال سزا دی جائے گی اگر باغ کا والک سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے سکتا ہے البتہ اگر وہاں سے باندھ کر کے لے جا رہا ہے اور اس کی مقدار ربع دینار تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یہ ضابطہ اصل میں ہے لیکن اس حدیث کے عام ہونے کی وجہ سے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کسی حال میں نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ کی حدیث ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ اگر اس نے اس کی حفاظت کی ہے اور حد بندی کی ہے اور اس پر نگرانی مقرر کی ہے پھر کوئی چپکے سے گھس کر کے اور کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی اس کو سزا دی جا سکتی ہے البتہ اگر چوتھائی دینار کے بقدر جو ہے وہ لے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے وعن أبي أمية المخزوم رضي الله تعالى عنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فأعاده عليه مرتا وثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتبليه فقال اسطف اللہ وۃ فق اللہۃ داود وما محمد الَََسع ثقات یہ حدیث صحیح ہے صحیح لگے رہی ہے امّیہ ابو امیہ مخضومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور اس چور نے اعتراف کر لیا اس چور نے اعتراف کر لیا کہ ہاں اس نے چوری کیا ہے لیکن اس کے پاس سامان نہیں پایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہے کیونکہ سامان بھی نہیں پایا گیا تو اس آدمی نے کہا کہ بلا ہاں میں نے چوری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہ لگتا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی دو یا تین بار دوہرائی اس کے باوجود بھی اس نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا گیا دیا اور اس کے بعد اس کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے تو انہوں نے کہا یا اس چور نے کہا کہ استفر اللہ عاطو میں اللہ سے اللہ کی مفرد طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی تین بار اللہ اللہم اللہ علیہ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے تو گرچہ اس کے پاس چوری کیا ہوا سامان چھانبین کے بعد نہ ملے پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسی طرح سے اس حدیث میں ایک چیز اور ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کسی چیز سے داغ دیا جائے اور داغ دیں گے تو پھر خون کا بہنا کیا ہوگا بند ہو جائے گا رگیں جو ہے وہ جل جائیں گے اور چمڑ جائیں گے آپس میں اس طرح سے یہ علاج کیا جا سکتا ہے اور جو طریقہ بھی اپنا ہے جائے خون کے بند کرنے کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹے جانے کے بعد اس کا خون نہ بند ہو اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس لیے شریعت نے یہ ذکر کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو داب دیا جائے یا کسی ایسے ذریعے سے اس کے اس کا علاج کر دیا جائے پٹی باندھ دی جائے تاکہ خون نہ بہے اسی طرح سے ایک چیز اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹا جانا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بندے کو اپنے جرم پر شرمندہ بھی ہونا چاہیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے گرچہ کوئی بھی حد ہو چاہے زنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جب حد نافذ کی جائے گی تو اس کا اس کو سزا تو مل گئی لیکن ایک چیز اور ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے گنا گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالی سے دنیاوی اعتبار سے تو اسلامی حق اس کے اوپر حد اس کے اوپر نافذ کر دی گئی البتہ دلی طور سے اس کو اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اس کا جرم اچھی طرح سے معاف ہو جائے وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقیم علیہ الحد اور الحدیث ضعیف مانوی اعتبار سے جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن سرحد کے اعتبار سے البتہ جو ہے مانوی اعتبار سے اس پر عمل ہوگا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے اوپر چور کے اوپر جو ہے جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے اوپر حد ناف کر دی گئی مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چرایا اور اس جرم میں اس پر حد قائم کر دی گئی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مال لا کر کے دو جرمانہ اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا کہ تم نے چوری کیا کیونکہ اب اس کو سزا مل چکی ہے البتہ اگر اس کے پاس وہ مال جو چرایا ہے پا لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو لے کر کے آ, صاحب مال تک اس کو پہنچا دیا جائے گا لیکن اس کے پاس نہیں ہے نہیں پایا جا رہا ہے وہ مال جو چرایا تھا اس نے اور کر دیا کھا پی لیا اور اس کو خرچ کر دیا پیسہ وغیرہ آگرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو اس کے اوپر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا ون عبداللہ امر بل آسرد اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سعلا سعلا عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه عليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤذيه الجرين فبلغ ثمن المجل فعليه القطر یہ حديث حسن ہے عبدالله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما سمروه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے لٹکی ہوئی کھجوروں کے بارے میں پوچھا گیا یعنی درخت پر لٹکی ہوئی کھجوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حکم ہے اگر کوئی کھا لے لے لے اس میں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے منہ سے کچھ کھا لے لٹکی ہوئی ہے منہ قریب کیا اسے کھا لیا یا ہاتھ سے توڑ کر کے اس نے کھا لیا جو ضرورت مند ہے مین دیہ یعنی بھوکا شخص ہاں ضرورت مندوں میں سے بھو کے لوگوں میں سے اگر کسی نے ایسا کر لیا جبکہ وہ اس کو ہاں ذخیرہ کرنے والا یا اس سے دامن بھرنے والا نہ ہو یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے والا ہو اور اس کو بھر کر کے لے جانے والا نہ ہو تو جائز ہے ہاں بھو کے شخص کے لیے کہیں بھی کوئی بھی پھل ہو بھو کا بھوک لگی ہے تو اتنا حق شریعت میں دیا ہے کہ وہ شخص اس میں سے دو چار دس کھجور لے کر کے کھا سکتا ہے اس کی گنجائش ہے بغیر یہ باپ کے مالک کو بتائے ہوئے اور اس کا شمار چوری میں بھی نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر کچھ کوئی حد نہیں ہے البتہ اگر کھجوروں میں سے کچھ لے کر کے وہ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر جرمانہ ہے اور سزا بھی دی جائے گی جرمانہ ہے اور سزا بھی دی جائے گی یعنی اس سے کہا جائے گا کہ اس کو واپس کرو اور یہ کہ اگر حد شرعی حد تک وہ نہیں پہنچا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی مارپیٹ کی سزا اس طرح کی دی جائے گی اور اگر کوئی شخص سے کھجور کے سکھانے کی جگہ کھجور پہنچنے کے بعد وہاں سے یعنی کھلیاگ کہہ لیجیے جہاں کھجور جمع کی جاتی ہے وہاں سے اگر کچھ لے کر کے بھاگتا ہے اور جاتا ہے چرا لیتا ہے اور وہ ایک ڈھال کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے اس زمانے میں ڈھال کی قیمت روبینار ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے اس لوگوں کے سمجھنے کے لیے بتایا کہ اگر ڈھال کی قیمت تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ باپ سے ضرورت کے مقدرے آدمی کھا سکتا ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ایک تو کھجور چار کھجور کا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ دامن بھر کر کے زیادہ چھولے میں اور جو ہے بیگ میں بھر کر کے لے جاتا ہے تو اس پر اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی اور تاوان اس سے لیا جائے گا لیکن اگر تین دینار کے یا ربع دینار کے بقدر اگر لے کر کے وہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا وعن ابن عبیت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال لمبا امارا بکت الرا کر سرق ف فشفع فيه حل کا كان کے قبل اخرجو الاربع، اخرجو احمد والاربع اخرج ابن احمد الرباود یہ حدیث حسن ہے سفال ابن رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کب کہا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر چرانے والے شخص سے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سفوان ابن میا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے میں نے معاف کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے ان کی چادر چرالی پتا نہیں فتح مکہ کے سال یا کسی اور وقت میں تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا تو صفوان ابن میئر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت جو ہے شفارش کرنے لگے کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا چھوڑ دیجئے اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا قبل انتظار یہ معافی تلافی والا معاملہ تم نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا تم میرے پاس لانے سے پہلے ہی معاف کر دیتے اب شفارش کرنے کا کیا فائدہ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کا جرم ہے چوری اوری کا اور جس کا مال کسی نے چرایا اس کو پتا چل گیا اور اس کو چور کو بلا کر کے اس نے سمجھایا اور اس کو معاف کر دیا معاملہ عدالت تک اور حکومت تک نہیں پہنچا تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی معاف کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے اس میں کیا پتا سلا کہ اللہ کے اس نے سلاس فرمائی کی یہ سفارش کا کام پہلے تم نے کیوں نہیں کر لیا اور معافی کا کام پہلے کیوں نہیں کر لیا لیکن جب عدالت تک بات پہنچ جائے گی پھر سفارش نہیں پھر سفارش نہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض واقعات گزر چکے ہیں مخزومیہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا معاملہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے لوگوں نے پیش کیا اور انہوں نے سفارش شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو لیکن اگر عدالت تک حکومت تک پہنچنے سے پہلے اگر کسی نے اس طرح کے جرم کو معاف کر دیا اور چھپا لیا اس کو تو اس کی گنجائش ہے سمجھ رہے ہیں البتہ اس معاملے میں پیشہ چور چوروں کو جو ہے سزا دلوانی چاہیے کسی نے کبھی کبھار کر لیا پہلا کسی کا واقعہ رہا یا مجبوری کی صورت میں کسی نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور کر لیا ایسا اور پکڑ لیا کسی آدمی نے جس کے کی چوری کیا تھا تو اس کو معاف کر دیا تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے اتنی گنجائش ہے شریعت کے اندر لیکن عدالت تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر شفارش ہے گدائش نہیں ہے جیسا کہ حدیث پہلے اس سے سن چکے ہیں ونجاب ندی اللہ تعالیقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اختلو فقالو رس اللہ فکوتیا فقال ثم فضا کرم اسلح جی ابھی ثم فضا کرم اسلح جی ثم جی اب خاصا فقال اکتلو اخرجہ حدیث حسن ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے حدیث ابوداود سنسائی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث حسن ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک چور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے ہاتھ کاٹ دو تو پھر جو ہے دوسری بار بھی اس کو لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کو قتل کر دو لوگوں نے کہا کہ چوری کیا ہے تو کاچا ہاتھ کاٹ دو تیسری چوتھی پانچویں بار بھی اس کو لایا گیا چوری کے جرمے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بار فرمایا تھا کہ چور کو لایا گیا تھا تو پہلی بار جو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو تو اس لیے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا یا معلوم رہا ہوگا پہلے سے کہ یہ اس کا کام ہی یہی ہے یہ پیشہ چور ہے ساتھ پھیلاتا رہتا ہے جہاں دیکھو جب دیکھو تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور یہ آپ کا معذہ کہا جائے گا آپ کی آپ کی فراست کہہ جائے گی چراچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار میں اس کے اوپر حکم لگا دیا تھا کہ اس کی سزا ہی یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن لوگوں نے کہا کہ چوری کیا ہے تو اسی صورت میں اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ مانا نہیں تیسری بار دوسری بار تیسری بار چوتھی پانچویں بار اس کو لایا گیا تو پھر اس کو قتل کر دیا گیا تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے اور ابھی جو آیت میں نے پیش کی تھی جس میں یہ ہے کہ ہاں ایسے لوگوں کی سزا دو زمین میں فساد پھیلاتے اللہ اور اس کے رسول سے چیک کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے ایک دو بار چوری کیا لیکن اب چوری کرتا ہی جا رہا ہے اس کا کام ہی یہی ہے مانتا ہی نہیں ہے تو پھر حاکم وقت کو اختیار ہے کہ ایسے لوگوں کو ہاں کوئی بڑی سزا دی جائے سمجھ رہے کہ نہیں یہ زمین فساد فل الد کے اس میں یہ چیز آ جائے گی یہاں تک بابو حدیث سرقہ ختم ہوا ہے آگے شراب پینے والے اور اسی طرح سے نشہ اور چیزیں استعمال کرنے والوں کا بیان ہے علان سن اللہ تعالی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل خمرہ فجل بین قال وفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلما كان عمر رضي الله عنه رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فعمر به عمر رضي الله تعالى عنه متفق عليه ولمسلم عن علي نضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه ان الخبر فقال عثمان لم انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا ہے جس نے شراب پی لی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خجور کی دو ڈالیوں سے چالیس بار مارنے کا حکم دیا یعنی چالیس کوڑے لگائے گویا کے چالیس بار مارا گیا خجور کی دو ٹوریوں سے ٹہریوں سے راوی بیان کرتے ہیں نسرد اللہ تعالیٰ انہوں کہ ابو بکرضی اللہ تعالی انہوں نے بھی شراب پینے والے کو یہی سزا دی لیکن جب عمر ردی اللہ تعالی انہوں کا وقت آیا تو لوگوں سے مشورہ کیا کہ شراب پینے والے کی حتمی سزا کون سی ہونی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کوئی خاص مقدار میں سزا نہیں ہوتی تھی کبھی کچھ سزا دی گئی کبھی جوتے سے مارا گیا کبھی ایسے تھپڑ آ... آ... وغیرہ سے مارا گیا کوئی خاص سزا دی دی اس, اس میں ہے کہ کھجور کی دو ٹہنیوں سے چالیس بار مارا گیا شراب پینے والے کو تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کرام اسے مشورہ کیا اور یہ ان کی دور اندیشی اور دور دوربینی تھی کہ انہوں نے مشورہ اس لیے کیا کہ شراب پینے والے کی بھی ایک حد مقرر کرنی چاہیے ایک حد جو ہے مقرر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں جو ہے پھر جو ہے اس کی سزا ہی بھول جائے یا کمی زیادتی کرے اس میں تو اس اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اقرام سے مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریعت میں اسلامی حدود میں سب سے کم حد جو ہے وہ 40 وہ اسی کوڑے ہیں اور اسی کوڑے کس کو مارے جاتے ہیں پچھلے درس میں آپ نے سنا جو کسی پاک دامن عورت پر ذنا کی تحبت لگاتے ہیں اولدین ارمون الحسرات سبل اتب اربات شہدا فجل دوم سمانی نہ کہ انہیں پاک دامن عورت پر تحبت اور الزام لگانے والے شخص کو اگر گواہ نہ پیش کرے چار گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کو چال اسی کوڑے مارے جائیں تو یہ کم سے کم شریعت کے اندر حد ہے تو عبدالحب البن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور شراب پینے والے کی سزا چالیس کوڑے مقرر کر دی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیکھیں اس سلسلے میں اب یہاں پر اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کی چیزوں میں جہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کسی طرح کی وہ جو ہے سزا یا حد مقرر نہ ہو تو اس میں اگر خلیفہ راشد نے کوئی عمل جاری کیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے اسی کوڑے شراب پینے والے کے مقرر کر دیا اب چونکہ اللہ کے نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی مقرر کیا کیونکہ یہ شریعت کے اندر سب سے کم حد ہے اس سے کم کی حد جو ہے اور اگر دیکھا جائے تو اوپر حدیث میں کیا فا جدہ بے جریدت نہوار بائن کے <تصفيق> کھجور کی دو ٹہریوں سے دو شاخوں سے چالیس بار مارا گیا تو دو سے چالیس بار مارا گیا تو کتنا ہو جائے گا دونوں سے ملا کے مارا تو کتنا ہو جائے گا اسی گویا کے پڑے تو اسی کی تقریبی چیز جو ہے اور گویا کہ کم از کم جو ہے سزا وہ اتنی مقرر ہو گئی تو اس کو اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح کے حالات میں کہا جائے گا کہ علیہ بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المحدید کہ تم خلف میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو صحیح مسلم کی ادر یہ روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ ابن ابنیابی معاہد کے قصے کے تعلق سے ولید ابن عقبہ ابن ابی معاید یہ عقبہ ابن ابی معاید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا یہ اس کے بیٹے ہیں صحابی ہیں اب ایک جرمے میں پکڑے گئے اور وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چالیس کوڑے لگائے ابو بکرض اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو کیا کیا تھا شراب پی تھی تو ان کو چالیس کوڑے لگائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی چالیس لگائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی کوڑے لگائے اور راوی کہتے ہیں وہ کلن <سُنَّح> علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر ایک سنت ہے یعنی چالیس بھی سنت ہے اور اسی بھی سنت ہے اور فرماتے ہیں وہادا احبو الیا اور میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے کون سا اس... نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ولید ابن اقبا کی شراب کی عادت چھوٹی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے پیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے لگائے ہو سکتا ہے اوپر والی جو روایت ہو وہ انہی کی روایت ہو انہی کا واقعہ ہو جس میں دو ٹہنیوں سے چالیس کوڑے لگائے تھے یعنی گویا کہ اس دیکھ دیکھا جائے تو اسی ہوگی تو بہرحال اس کو اسی علماء شمار نہیں کرتے بلکہ چالیس ہی شمار کرتے ہیں اس کو ابو بکر ضلع تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بھی ان سے یہ غلطی ہوئی تو اس وقت بھی چالیس کوڑے مارے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے اوپر جو ہے اسی کوڑے لگائے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی موجودگی میں ان کے اوپر کوڑے لگانے کی بات آئی تو عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے علی آپ ان کو جو ہے سزا دے دیجئے کوڑے لگا دیجئے تو علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حسن سے کہا تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا تردد کیا کہ بھائی جو خلیفہ ہے خلیفہ خود سزا دے انہوں نے ایک لفظ کہا و اللہ رہا منتولا کار رہا من کہ رہ خلافت کی یہ جو ہے ٹھنڈی سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ گرمی سے بھی فائدہ اٹھائے انہوں نے کہا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تردد کیا گویا کہ, کہ ان کی سزا دینے میں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات میرے تعلق سے پیدا ہو تو بہرحال اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنما سے کہا کہ تم سزا دو تو انہوں نے جو ہے کوڑے لگانے شروع کیے جب چالیس پہنچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس کرو تب یہ حدیث فرمائی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس لگا بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چالیس کوڑے لگائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں اسی لگائے اور یہ جو چالیس ابھی لگائی گئی لگائے گئے ہیں کوڑے یہ میرے نزدیک زیادہ محقوب تو اب چونکہ حدیث میں یہاں پر پوری وضاحت نہیں ہے پوری وضاحت نہیں ورنہ تو اس آخری والی بات کو کی طرف یہ بات چلی جائے گی کیوں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی لگایا اور یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اقرب ترین اشارہ جو ہے حاضہ کا جو ہے سمانین کی طرف ہے اسی کی طرف ہے لیکن واقعہ اس کے براک سے ہے اسی کی طرف نہیں بلکہ چالیس کی طرف ہے تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے فرمان اور عمل کے مطابق چوبے وہ بھی خلیفہ باد میں گزرے ہیں تو امت میں تقریباً یہ بات اہل علم نے کہا ہے کہ واقع اس جو ہے حالات کے اعتبار سے جو ہے شراب پینے والے کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی جس سے کہ وہ شراب پینے سے بعض آ جائے البتہ اسی کوڑوں سے زیادہ اس کی حد نہیں لگائی جائے گی اسی کرڑوں سے زیادہ اس کی حد نہیں لگائی جائے گی ایک چیز اور آگے روایت میں ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان ناراد شہید عالیہ شراب پینے والے کے خلاف ایک آدمی نے گواہی دی کہ وہ قے کر رہے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا وہی قے کرے گا وہ کہ اس نے شراب پی ہے لیکن روایت کے اندر یہاں حفظ بہادر رحمتہ اللہ علیہ نے صرف ایک قے کا ذکر کیا ہے جبکہ تفصیلی روایت کے اندر دو باتوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ حمران رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ میں نے ان کو شراب پیتے ہوئے دیکھا دوسرے صاحبی نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے ان کو جو ہے قے کرتے ہوئے دیکھا تو گویا کے دو گواہوں نے ہاں مل کر کے گواہی دی تو دونوں گواہوں کا اعتبار کیا گیا کہ جو ہے ایسی صورت میں جو سزا دی جائے گی تو گویا کے دو گواہوں کا اعتبار کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی پر شراب کی کا الزام لگتا ہے یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو گواہ طلب کیا جائے گا اس کی کئی صورتیں ہیں مثال کے طور پر کہ شرابی خود اعتراف کر لے شراب پینے والا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کا منہ سوگا جائے گا کیا شراب تو نہیں پی ہے اس نے جیسا کہ معذ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اقرار کیا تھا کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ دیکھو ان کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے شراب کی تو شراب کو معلوم کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ پتا لگایا جائے کہ ہاں بھائی منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے اور پھر اور بھی اگر شراب شرابی نشے کی حالت میں پایا جائے تو یہ بھی بھائی ان دلیل ہے بہت بڑی دلیل لیکن اگر ان میں سے کچھ نہ ہو بدبو بھی منہ سے نہ آ رہی ہو اعتراف بھی نہ ہو اور حالتیں نشہ میں بھی نہ ہو اور کوئی کہے کہ ہاں بھائی انہوں نے شراب کی ہے تو پھر ایسی صورت میں گواہ پیش کیا جائے گا گواہ پیش کیا کی کی کرے آدمی اور دو گواہ پیش کرے کہ ہاں بھائی واقعی اس نے جو ہے شراب پی ہے تو ایسی صورت میں پھر سزا دی جائے گی ورنہ نہیں دی جائے گی مُعن مُعبیت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی شارب الخبری اذا شرب فضل ثم اذا شرب شریب سانیت ثم اذا شرب ادا شریف ثم اذا شرب سما ادا شریب اخرج احمد علا عن الف یہاں <سلام> پر معابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے بارے میں کہا کہ کوئی شخص اگر شراب پیے تو اس کو کوڑے لگاؤ پھر اگر دوسری بار وہ شراب پی لے تو کوڑے لگاؤ پھر اگر تیسری بار شراب پی لے تو کوڑے لگاؤ پھر فرمایا کہ اگر وہ چوتھی بار شراب پی لے تو اس کو قتل کر دو یہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ الفاظ ہے ان کے اسی طرح سور اربا نے ذکر کیا ہے لیکن امام تھرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اپنی جامع کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے یہ حکم کیا ہے منسوخ ہے کہ شراب پینے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا یعنی دوسری بار تیسری بار چوتھی بار یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے کہ شراب کی شراب نہ چھوڑنے والے کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی اس کو سزا دی جائے گی کوڑے لگائے جائیں گے سزا دی جائے گی ہاں زیادہ سے زیادہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور بھی اس کی توہین میں عزتی کی جائے تاکہ وہ شراب چھوڑ دے لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے یہ حدیث صحیح نہیں, یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی ابھی صحیح حدیث گزری ہے کون سی حدیث چاہے آپ ولید بن اقبا بنوایت والی حدیث یا کسی بھی شراب پینے والے کی بلکہ, بلکہ ولید بن عقبہ والی روایت ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے پیارا ان کو سزا ملی عمر رضی اللہ ابو بکرض اللہ تعالیٰ علو کے زمانے میں سزا ملی عمر رضی اللہ تعالیٰ علہ کے زمانے میں سزا ملی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثمان دور میں بھی سزا ملی چوتھی بار لیکن ان کو صحابہ رام نے قتل نہیں کیا تو اس لیے تقریبا تمام لوگوں کا اس پر جو ہے زیادہ تر لوگوں کا جو ہے اجما ہے بلکہ کیا کہتے ہیں امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ بال اتفاق شراب پینے والے شخص کے لیے کسی صورت بھی, بھی موت کی سزا نہیں ہے یعنی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اسے مارا پیٹا جائے گا ایسے اس کے اوپر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی <تصالح> والد نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقام الحدود فی المساجد. کہ یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں یہ مسجد بھی نہیں دی جائیں گی کیونکہ مسجد میں سزا دینے کی صورت میں دو خرابی علاظم آئیں گی ایک تو یہ کہ مسجد میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کا کی طرف سے حدود قائم کیے جائیں گے یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سزا دینے کی وجہ سے مسجد میں خون نکل جائے یا پشاپا خانہ چھوٹ جائے آدمی برداشت نہ کرے مسجد کے اندر رجاست پھیل جائے تو اس لیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ حدیث سورت المزی کے اندر ہے اور یہ حدیث حسن ہے کچھ دو تین حدیثیں اور ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں وائن رضی اللہ عنہ قال لقد ازل اللہ تحریب الخمری وماب المدینت شراب الشرب تبر اخرد وسلم رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناصل فرمائی اور اس وقت مدینہ میں کھجور کی شراب بنائی جاتی تھی تو گویا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شراب صرف انگور کی بنے تبھی جو ہے انگوری شراب کو جو ہے وہ حراب قرار دیا جائے گا باقی اور چیزوں سے بنی ہوئی شراب شراب نہیں ہوگی جیسا کہ بعض فٹھی مسلک میں ہے کہ انگور کی شراب ہوگی تب جو ہے وہ شراب مانی جائے گی لیکن دوسری چیزوں کی شراب اگر ہوگی تو تب اس کو شراب مانا جائے گا جب آدمی اس کو خوب پیئے خوب پیئے ہاں؟ اگر کوئی دوسری شراب دوسری کھجور یا اسی طرح سے مہوئے وغیرہ کی بنی ہوئی شراب جوں کی شراب پینے پینے کا عادی ہو گیا ایک دو بوتل چڑھا لیتا ہے کچھ اثر ہی نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ وہ جائز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر حد قائم نہیں کی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ شراب نہیں پیا لیکن انگور کی انگور کی شراب ایک کلا بھی پی لے گا تو حد نافذ کی جائے گی تو یہ بات صحیح نہیں ہے اسی طرح سے وارڈ عمر ردی اللہ تعالیٰ نظر تحریم القبر وحی الخبہ تمری ما و شاعری و الخبر عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شراب کی حربت نازل ہوئی اور وہ شراب اس وقت کے مدینے میں پانچ چیزوں سے بنائی جاتی تھی انگور سے بنائی جاتی تھی کھجور سے بنائی جاتی تھی شہد سے بنائی جاتی تھی اور جو سے بنائی جاتی تھی گیہوں سے بنائی جاتی تھی اور جو سے بنائی جاتی تھی پھر حضرت عمرہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ شراب ہوا ہے جو عقل کو ڈھانپ لے تو ہر وہ چیز جو جس کے پیڑے اور کھانے سے عقل پر پردہ پڑ جائے آدمی نشے کی حالت میں ہو جائے ہاں تو وہ چیز کیا ہوگی حرام قرار آ پائے گی شریعت کے اندر بس تک درس رکھتے ہیں آگے کئی حدیثیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفص اور امت کو اس طرح کی بری عادت اور علتوں سے محفوظ کروائے حمید صلی اللہ علیہ نبی الحمد اللہ